حج حج کے فرائض حج کے تین فرائض ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا خواہ جان بوجھ کر چھوڑے خواہ بھول کر اور دم وغیرہ کسی چیز سے تلافی بھی نہیں ہو سکتی نمبر ایک حج کی نیت یعنی احرام نمبر دو وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کے زوال دوپہر سے لے کر دسویں ذلحجہ کی صبح صادق تک ارافات میں آنا خواہ ایک لمحہ کے لئے کیوں نہ ہو نمبر تین طوافِ زیارت جو وقوف ارافہ کے بعد کیا جاتا ہے یہ تواف وقوف ارافات سے پہلے ہرگز نہیں ہو سکتا